بس اللہ مر صا اللہ صلی علی محمد وحمد العلیہ محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باقی تمام سامع سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ کتاب دعو و سے دس نمبر پانچ سو چار ابلی ایک سو چھیالیس ہے اس میں اولاد حتحمد صلی اللہ عمر اڑتالیس کے ذیل میں جی ہم پڑھ رہے ہیں حضب اللّہ و نیم الوکیر نیم المول و نیم النصیر اس مقدس دعا کی قرآن دعا کی توضیح میں ہے کل آپ لوگوں کو جو ہے سابقہ دو تین درسوں میں حضر اللہ کا معنی بتایا نیم المولوکیر کی توضیح دیا نیم المول و نیم النصیر کی بھی آپ کو لفظی توضیح تو ہو گیا اور آبھی جو ہے یہ مطلب بتانا تھا کہ کل آپ کو تین قرآنِ آیات بھی بتایا کہ ان میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ پہلی آیات فعین طو اللہ عالم اللہ علم اے پیراوی اگر یہ لوگ رخ پھیلے آپ سے تو تم لوگ جان لو کہ بے شک اللہ تمہارا وہ سب مولا ہے اللہ تمہارا سرپرست حامی ہے نیم المولا و نیم النصیر اور وہ بہت اچھا سرپرست اور حامی اور بہترین مددگار ہے اس طرح دوسری آہستہ سورہ انفال قیاد نمبر چالیس سورہ سراحش کے نمبر اٹھہتر میں سیونٹی ایٹ میں اللہ نے فرمایا ابوا تسم و اے مومن تم لو صبح اللہ کو مضبوطی سے تھا مو مولات وہی تمہارا سرپرست ہے فنی مولا ونیمل ولیم اور وہ بہترین سرپرست عامی اور بہترین مددگار ہے تو بالکل یہی دعا ہے جملہ جو نیمل مولا منصر ہے اس دعا کے اندر بھی موجود ہے اور اس طرح صرف مولا کا ایک لبت سرام آڈمبر باسٹھ میں ہے اللہ مولان الحق یعنی پھر ان سب کو اللہ کی طرف پلٹائے جائیں گے جو کہ ان کا جو ہے برحق مولا و سرپرس ہے تو یہ جو قرآن آیت ہے ان کے ذل میں کہ اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارا بہترین سرپرس ہوں اور بہترین حامی اور مددگار ہوں اور کیا یہ اچھا مددگار اور سرپرس ہے ہاں جی تو یہ قرآن دعا جو ہم ہمیشہ عراض فتح کے سرت میں پڑھتے ہیں اور اب جگانہ کے اندر ہے تو ابھی ایک دو ہاں جی واقعات آپ کو جو قرآن واقعات ہے ثابت ہے کہ اللہ نے کیسے اپنے بندوں کی ہاں جی اپنے امبیاخ جو ہے اور ان کی امتوں کی کس طرح اللہ نے بہترین طریقے سے مدد کیا اور ان کے کی سرپرستی کی اس طرح تھوڑی سی توجہ دیا ہوں واقعات کی روشن میں تو اس طرح کی اور بھی بہت سی آیات ہیں ہاں جی جو اس قرآن دعا کی تائید کرتے ہیں کہ ازون اللّہ نموکی نِم المول عنم النصر کے کہ اللہ ہی ہمارے ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ جو ہے اور اللہ جو ہے کتنا ہی بہترین وکیل و سرپرست اور مددگار ہے تو ان قرآنِ آیات کے ہوتے ہوئے ہمیں اللہ کے وکیل و مولا اور مددگار ہونے میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ اللہ نے قرآن فرمایا کہ میں تمہارا بہترین مولا ہوں بہترین مددگار ہوں اور کفایت کرنے والا تمہارے تمام کا کاموں میں بہترین وکیل ہوں یہ سوالہ نے خود جب قرآن آیتوں میں فرمایا تو پھر ہمیں جو ہے اس میں پھر شک کی کوئی گنجائش نہیں ہماری یہ دعائیں دعا ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا عقیدہ بھی ہے جو ہاں جی یہ دعائیں دعا بھی ہے اور آتاب ہے کہ ہم اللہ کو ہمارا بہترین وکیل بھی سمجھتے ہیں اور بہترین سرپرست و عامی بھی ہے اور بہترین مددگار ہے اسے مضبوط عقیدے کے ساتھ کہ اللہ ہمارا بہترین وکیل ہے اللہ ہر کام میں ہمارا لے کے وائد کہتے ہیں وہ کافی ہمارا بہترین وکیل ہے کارسا سے مولا ہے سرپرست سے عامی ہے نصیر ہے مددگار ہے ان معنی پر ہمیں پورا پورا بھروسہ اور اعتقاد ہونا ضروری ہے تب جب آپ پر اللہ فری طرف بھروسہ ہوگا تو یقیناً مشکل بات میں آپ اللہ کو ہی پکاریں گے میں اللہ ہی کے دروازے کو کھٹکھٹائیں خٹ گے اللہ چونکہ قادر ہے وہ آپ کی ہر مشکل کو حل کرنے کی تو اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے لیے ہر مشکل میں نیم و مولا و نیمنصر بہترین سرپراز سمع بہترین مددگار ہونے کے لیے ان قرآن آیات کے علاوہ امبیا علیہ السلام کے لیے اہم مشکلات میں ان کے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کی مدد اور سرپرستی اور اللہ کی کفایات کے اہم واقعات بھی ہیں قرآن پاک جیسے نمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے مقابلے میں آتاشِ نمرود کو اللہ نے یا نارکنی برد ہوا سلامن علّ ابراہیم ہنج کہہ کر جو ہے اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کو سلامت رکھ آگ کو بھى آنکھ پر كس کا حکم چلتا ہے ہاں آپ پانی ڈال کے تو خاموش کر سکتا ہے لیکن آگ یہ آگ تو خاموش ہو جا بول کے خاموش ہو جائیں ہاں جی یہ تو صرف اللہ کا حکم چلتا ہے صرف اللہ اس طرح کہہ سکتے اللہ کے حکم سے آگ جلاتا بھی ہے اللہ کے حکم سے آگ خاموش آگ گلزار بھی بن جاتی ہے تو ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مدد فرمایا ہاں جی دنیا کے ہر جو ہے پوری بستی جو ہے آپ کا دشمن نے ایک آپ کا حامی بھی نہیں ہے اور دشمن نے جو ہے بہت بڑا میدان بر کے آگ جلایا اللہ ہزاروں ٹن لکڑی وہاں جم کر کے آگ جلایا وہاں سے اڑنے والے پرندے ان کے پر جل کے نیچے گر جاتے تھے وہاں سے پرندے نہیں اڑ پاتے تھے اس آگ میں ابراہیم کو منجنیک سے پھینکا ہاتھ پیر باندھ کر پھینکا لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم کیا اب یہ اس طرح کے دفاع اس طرح کی حمایت اس طرح کی سرپرستی اس طرح کی مدد اللہ کے سفر کون کر سکتا ہے سر اللہ ہی یہ کر سکتے ہیں فلاں نے یا نارکن بردم و السلام اللہ ابراہیم کہہ کر بچائے ابراہیم کو اور ابراہیم علیہ السلام کی سر مدد فرمایا اور نمرود کے تمام انج... تمام تر کوششیں حار ہاں میں ملا دیا یا اللہ ہی بہترین کارساز ساز اور بہترین مددگار مددگار ہونے کی روشن ثبوت ہے تو ایک واقعات ابراہیم کا یہ ہے ہاں اللہ چونکہ بہترین مددگار ہے تو اللہ نے اپنے نبی اللہ کو ابراہیم خلیل کو کیسے بچایا ہے ہاں اس کی تاریخ آپ کو دوسرا نظیر نہیں ملتا کوئی بھی دنیا کے فیرون ہو شدات ہو نمرود ہو امان ہو قارون ہو کوئی بھی ہو ہاں ان میں سے کوئی بھی اپنے جو ہے دوستوں کو اس نہیں بچا سکتے ہاں جب اللہ کے قہر آئے تو وہ سب ناست نابود ہو گیا نہیں بچا سکا نہ خود بچ سکا نہ اپنے قوموں کو بچا سکا یعنی اللہ اپنے دوستوں کو کیسے بچاتے ہیں آگ میں پھینک گئے لاکھوں ٹن ضائع کر کے وہ سارا آگ ضائع وہ ساری لکڑیاں ہیں بس جل گیا ضائع ہو گیا کیونکہ مقصد حاصل ہاں نہیں کر سکا تو یہ ہے اللہ نیم الوکیل نِم المول من میں نصیر ہونے کا اللہ تعال کی واضح ثبوت اور دلیل قرآن و آیات کے ساتھ ساتھ یہ عظیم واقم علیہ علام کو پھر اون لین ہاں؟ کہ مظالم سے کیسے بچائیں خصوصا درِ نیل میں دشمن کا کاپ اللہشکر سمید غر کر دیںتم بنی اسرائیل سمیت نہیں جاتے کہ اے نے مشکل وقت ناطم صاحب و بنی اسرائیل کے ہاں جی ایک طرف دریائے نیل کا عظیم پانی ہے اور ایک طرف سے دشمن حملہ کرنے والے تھے اور یہ بیچ میں پھنسے ہوئے تھے ہاں جی لیکن نیم ال و والی منصیر ذات جو بہترین کیا ہی بہترین سرپرست سامی اور مددگار ذات اللہ تبار و تعالیٰ ہاں جی نیم المول علی منصیر ذات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی سائل کی مدد کی کے مدد کیا ہاں جی اور انہیں دریا میں غرق ہونے اور ہرون کے لشکر دونوں سے ان مشکل وقت میں بچایا کیونکہ اللہ نیم الملا و نیم النصیر ہے ہاں جی تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے بھائی کس کی طاقت میں ہے چلتے ہوئے پانی کو صرف حکم سے روک سکے ایک ایسا ماں کا جو ہے دریا کے پانی کو ہاں جی روک دیں دائیں بائیں ہر طرف سے بیچ میں بھی اور وہاں پانی کے بیچ میں سے خوشک راستہ افغان آدمی ہیں وزیر بلحمد ترقاً یہ وسا خوش و راستہ اے مساف آساں مارو خوش و راستہ اپنے بنی سائل کے لیے خوش و راستہ بالکل گیلا بھی نہیں وہاں سے بنی سائل گزر گیا یہ کون کر کو سکتا ہے یہ صرف وہ علیم الملاوانی نشیر اللہ اپنے مومن بندوں کے لیے اس کے دین کے ماعتوں کے لیے مظنوم کے مات کرنے والوں کے اس طرح اللہ احمد کرتا ہے دفاع کرتا ہے مدد کرتا ہے تو یہ جو اس حقیقت کی واضح ثبوت ہے کہ اللہ نیم المولا و نیم النصیر ہے اللہ اللہ و نیم الوکیل ہے اس طرح خود حضرت مص علیہ السلام کو بچپنے میں فرعون کے شر سے کیسے بچایا یہ خود فرعون کا بیٹا بنا کر حضرت مص علیہ السلام کو بچایا اور آ علیہ السلام کی حفاظت کی اور فرعون کو جس خطرے کا ڈر تھا اور بنی سال میں پیدا ہونے والے اس بچے سے خود بچنا چاہتا تھا اور جس بچے سے بچنے کے لیے پھر نے کتنی ہزار بنی ساحل کے معصوم بچوں کو شہید کیا تھا لیکن نگم المولا و نغم النصر ذات نے فیرون کا اپنے گھر میں مساق کو مساق و جو ہے ان نے زاد نے مساق کو اپنے گھر میں فرون کے گھر میں پالا اور اسی بچے ان مساق کے ذریعے سے پھر کے تخت و تاج کو تباہ کر دیا اور دریا نیل میں ہاں جی غرق کر دیا موسا اور بنی سائل دریا سے نکل جاتے ہیں اور پھر قومات قومت کے تعاقب کرتے ہیں پوری لا لشکر کے ساتھ اور پھر ان سب دریا میں غرق ہو جاتا ہے جن میں یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے نعم المولا اللہ ونصر ہونے کی واضح ترین ثبوت اس واقعے میں بہت سی باتیں لیکن ہم نے اصل مطلب کو بیان کرنا خلاصہ کر کے اسی طرح جنگ بدر میں پیارے نبی صلی اللہ کی کیسے مدد ہنماء اللہ نے ایک ہزار کے مسلح لشکر تین سو تیرہ کے جو ہے بے سرسلم لشکر اسلام کے مقابلے میں کیسے شکست کھائے یہ سب نیم الملا و نیم النصر کی مدد سے ہی ممکن ہوا ہاں جی کفار کے جو ہے ستر نفر مارے گئے جنگ بدر میں ستر نفر وہ بھی بڑے بڑے ان کے پہلوان مارے گئے اتوا شیبہ جیسے بڑے بڑے قریش کے یہی پہلوان تھے انہوں نے سب سے پہلے انہی کو بھیجا تھا جنگ میں علی کے مقابلے میں حمزہ کے مقابلے میں ہاں جی لیکن سب جو ہے ان کے ہاتھوں سے واصل جہنم کے مولا علی کے حمزہ ان کے ہاتھوں سے اور ان کے ستر نفر مارے گئے ستّر نفر اسیر پکڑے گئے ان کے بدلے میں کافی میں مال غنیمت مسلمانوں کو ملا دوسرے بھی سارے مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں اور اللہ نے جو ہے پرانی آیت کو روشنی میں تین ہزار جو ہے آسمان سے فرشتے بھیجا مدد کے لیے فرشتے تو اللہ بھیج سکتے ہیں وہ نیم المول علیہ النصیر اپنے مومن بندوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجتے ہیں ان کو حوصلہ دیتے ہمت دیتے ان کے پاؤں فسلے نہیں دیتے ہیں ان کے امی وہ فرشتے دعا بھی کرتے ہیں مدد بھی کرتے ہیں یہ بھائی اللہ تعالی جو ہے نیم المولہ علیہ النصیر ہے جس نے اپنے پیارے نبی کو جنگ بدر میں کیسے مدد فرمائے اس کے علاوہ بھی جنگ خندہ میں بھی جنگ خود میں بھی مسلمان جیت گئے تھے لیکن کچھ مسلمانوں نے ربی کے حکم کی نافرمانی کرنے میں خود اس گاٹھی پر جو لوگ بٹھایا تھا پچاس انہوں نے آپ کے حکم کی ان میں سے آگ شیریات نے حکم کی نافرمانی کرنے میں سے جیتا ہوا جہاں پھر شکایت میں تبدیل ہو گیا انہیں فتح تو ہو گیا تھا اس میں بھی مسلمان کم تھے مسلمان سات سو تھے اور کافی تین چار ہزار تھے لیکن اللہ نے پھر بھی فتح دیا تھا اسے جنگ احزاب میں کفار دس ہزار کے لشکر نے تین ہزار مسلمانوں کو مدنے کے اندر ایک مہینہ موصول رکھا آخر میں اللہ نے ایسی طوفانی ہوا ہاں جی بارش کے ساتھ برسایا کہ ان کو وہ صوفیان کو بھاگنا پڑا مدنا چھوڑ کر بھاگنا پڑا ناکام ہوئے تو یہ سب اس لیمل مولا والی نصیب اللہ کی مدد تھے جنگل میں لہذا بندے مومن کو یقین ہونا چاہیے کہ ولاشوں کا شبھا شبلا شیخ و اللہ بہترین کار ساتھ سر سرپرست اور مددگار ہے ہمیں ہر وقت ہر مقام پر اللہ ہی سے مدد لینا چاہیے اور ہمیشہ ہمارے زبان پر حسب اللہ نِمل کے نی المولا ون النصیر ہونا چاہیے اور مضبوط عقیدے اور حق الیکین کے ساتھ اللہ پر برسہ کرنے چاہیے اور ان مقدس دعاؤں کو کمال عزیز اور خضو خشو سے پڑھتے رہنا چاہیے میری دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم اور مقدس قرآن دعاؤں سے مانوس ہو کر انشت پیدا کر کے ان کے معنی کو گہرائی سے سمجھ کے ان پر مضبوط عقیدے کے ساتھ ہمیشہ پڑھتے رہے کہ توفیق دے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی ہماری بھی مدد فرماتے رہیں ہر مشکل میں ہماری بھی سرپرستی کریں اور ہر مقام پر ہماری حمایت اور ہماری ان کے کیونکہ جو بندہ دل جان سے اللہ کو پکارتا ہے اللہ ضرور اس کی مدد جو وندہ دل وجہ سے پوری عقدت کے ساتھ اللہ کے عظمیں گڑ گڑاتا ہے آجیزی کرتا ہے دعا کرتا ہے فریاد کرتا ہے اللہ ضرور اس کی دعائیں سنتا ہے اور اللہ اس کے لیے ضرور نعم مولا و نیمنثی ہے ضرور حضب اللہ و عمل وکیل ہے جن گرامین لہٰذا دعا تعالیٰ ہم سب کو ان عظیم دعاؤں کو سمجھ کر ان کو ان کو پوری عقدت کے ساتھ پڑھتے رہنے کے توفیق عطا کرا تاکہ اللہ ہمیشہ ہمارا ہم سب کا حامی و نہ صرح امین نہ ربن